سوال ہے کہ تصویر کس صورت میں جائز ہے تو تصویر کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ اشد عذابا یوم قیامتی من نبیا او قطل او کمکال صلی اللہ علیہ وسلم سب سے شدید عذاب بروز قیامت جنہیں دیا جائے گا وہ, وہ ہوں گے جس نے کسی نبی کو شہید کیا ہو یا جسے کسی نبی نے قتل فرمایا ہو یا وہ جو تصویر والے ہیں تصویر بنانے والے بنوانے والے سب اس میں شامل ہیں مختلف موقف ہیں علماء کرام کے مختلف ادوار میں مختلف موقف رہے تصویر کے حوالے سے ایک مسئلہ متفق ہے وہ کیا ہے کہ تصویر, حرام ہے. تصویر کیا ہے, ہے. نوعیت میں اختلاف رہا کہ تصویر کسے کہتے ہیں بعض علماء نے یہ فرمایا کہ صرف جو مجسمے ہوتے ہیں نا جو 3D صورت رکھتے ہیں مجسمہ مورتی کی صورت جو ہوتی ہے جس کے نکوش ہوتے ہیں وہ تصویر ہے اس کے علاوہ فوٹو یا ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر کو تصویر نہیں کہا جائے گا بعض علماء نے کا موقف یہ ہے کہ ہاتھ سے بنی ہوئی تصویر جو ہے اس پر تصویر کا اطلاق ہوگا کیمرے سے کیپچر ہو کے پرنٹ ہونے والی تصویر پر بھی تصویر کا اطلاق نہیں ہے بعض علماء کا موقف یہ ہے کہ تصویر کو ایسی جگہ سے قطع کر دیا جائے یعنی نیم قد کہ جہاں سے حقیقت میں زی روح کو تس... قطع کر دیا جائے تو اس میں جان نہ رہے مثال کے طور پر پاسپورٹ سائز فوٹو ہوتی ہے سینے کے پاس سے کٹی ہے. اب یہاں سے یہاں کٹ جائے انسان تو بچے گا عادتاً زندہ نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے نا تو اب او... ان علماء کے نزدیک ایسی تصویر جائز ہے کہ جو ایسی جگہ سے کٹ جائے ایسی جگہ سے کٹی ہو کہ جہاں سے اگر فی الحقیقت انسان کو یا کسی بھی زیرو کو کاٹ دیا جائے تو وہ زندہ نہ رہے اعلی حضرت امام علیہ سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا مواقف جو کہ قابل عمل و قابل تقلید ہے وہ یہی ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فوٹو ہو یا دستی تصویر کیمرے سے لی ہوئی ہو یا ہاتھ سے بنائی ہوئی ہو نیم کد پوری ہو یا نیم کت فل ہو جس سے مجھے ایک موقف ہے کہ زندہ رہتا ہے انسان یا نیم کد ہو ہاف ہو بنانا بنوانا سب حرام ہے نیس اس کا عزت سے رکھنا حرام ہے اگر چین نصف کی ہو کہ تصویر فقط چہرے کا نام ہے تصویر میں مقصد کیا ہوتا ہے پہچان اور پہچان کس سے ہوتی ہے چہرے سے ہوتی ہے تو تصویر کا اطلاق کس پہ لگ جاتا ہے چہرے پہ چہرہ آ گیا تصویر کا اطلاق ہے مورتی ہے اس کا سر اڑا دو تو اب اس کے اوپر مورتی کا حکم نہیں لگتا تصویر ہے اس میں سے چہرہ کاٹ دو اس پہ چہر... تصویر کا اطلاق نہیں ہوتا تو فرماتے ہیں کہ تصویر فقط چہرے کا نام ہے نبی صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ فرشتے ایسے گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں یاد کتا ہو یا تصویر ہو جس گھر میں کتا یا تصویر ہو اس گھر میں فرشتے بھی داخل نہیں ہوتے اور وہ فرشتے سے مراد کون سے فرشتے ہیں رحمت کے فرشتے حساب کتاب لکھنے والے فرشتے موجود ہوتے ہیں عذاب کے فرشتے بھی آ سکتے ہیں یعنی جو آپ کے ہمارے گناہ نوٹ کرتے ہیں وہ فرشتے بھی آتے ہیں اور ہمارے نامہ عمل لکھا جا رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ گھر میں کتا باندھ دیا اس کے بعد جو ہے جو چاہو کر لو اب نامۂ عمل چیپٹر جو نا بند ہو گیا ہماری چوپڑی بند پڑی ہے ایسا نہیں ہے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اب چند موقف جو میں نے آپ کو پیش کیے ان کے مطابق اعلی حضرت کے نزدیک فوٹو فوٹو کیا ہے کہ جو پرنٹ نکل آئے جو پرنٹ نکل آتا ہے اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے فوٹو کا اور اسی کا نام ہے تصویر اب آج کے زمانے میں اور آج کے زمانے میں ایک نئی چیز ہے ڈیجیٹل امیجنگ ڈیجیٹل امیجنگ کیا ہے کہ جس میں صرف روشنیاں مل کر ایک اکثر کیسی صورت پیدا کر دیتی ہے ریز روشنی ملتی ہے موبائل میں آپ فوٹو دیکھتے ہیں تصویر دیکھتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے روشنیوں کا مجموعہ ہے وہ پرنٹڈ صورت نہیں ہے تو اس وجہ سے فی زمانہ اکثر علماء ڈیجیٹل امیجز کو جائز کہتے ہیں کہ یہ آئینے میں دیکھے ہوئے جس طرح ریز ملتی ہیں اور اکثر ہم کو اپنا آئینے میں نظر آتا ہے تو اس کی مسلم ویڈیو اور وہ امیجز جو ڈیجیٹلی لیے جاتے ہیں جو چھپتے نہیں ہیں پہلے جو مووی بنتی تھی جو موویاں چلتی تھیں یا ویڈیو جو چلتی تھی اس وہ کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھی وہ نگیٹو ٹائپ کی جو ہے نا ایک لمبی ریل ہوتی تھی اور ریل اس رفتار سے چلائی جاتی تھی کہ جس میں روشنی ڈال کے جس طرح پروجیکٹر میں ہوتا ہے لائٹ سامنے دیوار پہ لگتی ہے اور جو ہے ایک تصویریں ترتیب سے اسپیڈ سے چلائی جاتی تھی جس سے وہ حرکتی یعنی وہ مختلف فریمز چلتے تو اس میں وہ حرکت نما محسوس ہوتی تھی تو وہ, وہ, وہ جو مووی ہے نا وہ ناجائز ہے اس لیے کہ اس کی اصل تصویر کے اوپر ہے جو اس کے اوپر چھپی ہوئی ہے اس ریل کے اوپر اور جو ڈیجیٹل گرافکس ہے ڈیجیٹل یہ جو امیجنگ یا جو یہ کیمرہ ہے یہ ویڈیو میں تو اس میں آج کل اولما کے دو موقف ہیں اکثر اولما اسے جائز فرماتے ہیں اور بعض علما کے نزدیک یہ جو ویڈیو یا ڈیجیٹل امیجز ہیں یہ بھی تصویر کے حکم میں آتے ہیں اور اسی طرح سے حرام ہے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم علما کے دونوں موقف کا احترام کریں اگرچہ ہمارا موقف جو بھی ہو تو اس میں دونوں موقف ہے اور جو میں نے آپ کو پیش کر دیے البتہ جو اصل مقصد جو سائل کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ چونکہ فوٹو تو حرام ہے اب کون کون سے ایسے مقاصد ہیں کہ جن کے لیے فوٹو ڈیولپ کرا لیا کارڈ پہ پیپر پہ نکلوا لیا تو وہ جواز کی صورت ہے دیکھیں وہ جہاں پر عذر ہے اب حج آپ پہ فرض ہے آپ نے حج کی اپلیکیشن ڈالنی ہے تو اس کے لیے تصویریں دینی ہیں معذور ہیں شناختی کارڈ کے لیے تصویر کھینچتی اور پرنٹ نکلتی ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ تصویر فارم پہ لگا کے بھیجنی پڑتی تھی اب یہ ہے کہ وہیں پہ تصویر کھینچ لیتے ہیں اور وہی پرنٹ آؤٹ اسی میں بن کے آ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تصویر عزر کی بنا پر ہے اسکول کالج کے کارڈ ہوتے ہیں ادارے میں کام کرتے ہیں وہاں پر پہچان کے لیے بعض جگہوں پر آئی ڈی کارڈ کے اوپر فوٹو لگائے جاتے ہیں تو یہ عزر کی صورتیں ہیں اور ان صورتوں میں یہ جو فوٹو تصویر ہے اس کے جواز کی صورت یہ مباحت اس کے نکلتی ہے ابا ہے ہے یہ ایسا کرنا جائز ہے